و وما سواها فجورها وتقواها اور روح انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے پیدا کیا پھر اس کی برائی اور اس کی پرہیز گاری کا اسے الہام کر دیا